بسم اللہ السلام علیکم میرا نام محمد اشرف ہے اور ضلع شہر میں رہنے والا میں میٹرک کرنے بعد دس جماعت پاس کرنے میں داخلہ لیا لاہور اور گڑی شاؤ جامع نئی درد تقریباً انیس سو ستانوے چنیس سو ستانوے چنیس سو اٹھانوے کی گل کہ جدو جامع اندر طلبا تقریری مقابلہ ہوا اس تقریری مقابلے کا موضوع دولت دین یافل یا دولت موضوع سی ادھے تولابا جڑے نے دولت کے بارے دسنا سن دولت افسلے اور ادیا نے دیکھنا سر علم افسل ہے علم دین بہرال ابن تو لا کے آخری سال یعنی کہ اٹھویں سال تک تو نے شرکت کین کرنے کی شرکت شامل آؤ اور ہر سال کا یعنی کہ اوبر تو لا کے آخری سال تک تو شامل سن اس موضوع کے اندر بہرحال جہے علمے دین والے نے انہوں نے گفتگو کی تولابا نے اپنے اپنے دریال جسرا بھی اپنے right. دولت ایک جامع کا طالب علم جس کا نام فی الحال جامع نیمیا کا آخری سال طالب علم اس نے بیان اس وقت وہ جڑا دنیاوی تعلیم حاصل کی اس بعد اجکل جہاں نا وکیل وکال کرتا پیا شیطانی تعلیم اس نے حاصل کی جاجو کہ دولت نے منتخب کیا کہ میں دولت جا نیت دینی ہے بجلیت تیار کرنی اس نے اپنے لہ دے بڑے دلین لے آخرکار وہ کہنے لگا دیکھو نا میری آپ کی گل کر دلین ل بڑا جناب اپنا جڑے مقابلے شرکت شرچک سان شریق ہوئے سن جے طالب علم شہر تے انہوں نے افسوس کرنا رہے ہارنے تے سامنے والے طالب علم جین سانو خوش ہو رہے سن راتے محترم پھر اس طالب نے میں آخری گل کرتی آخری سال کہ دیکھو پاکستان دا اپنا لوٹا سب پاکستان یہ چڑھنا ہودیس سنا یہ میں اتنے چڑھ دے میں یا پلاس سو لے یا حدیث سو لے قرآن سناؤ گے جان دے گا گوسامی کہہ لگے نہیں کہ دس روپے دو گے دولت دو گے دس روپے دو گے تو ہی اتنے دے گا ہاں ہاں تو نارا بازی آؤ گے تربیت ناراج نال ہی نارا بازی آ دولت کیولت لوگ قرآن آدمی آیت سناؤ یا حدیث لاؤ نہ پاشا کی چوٹی چڑھ سکتے ہو جیسے چڑھ کے بار بار طبیعت کی خرابی اور علالت کے باوجود ناچیز کو مجبوری کے ساتھ اس انتہائی بھیانک خطرناک کف اور امتداد پر اظہار خیال کا جوش ہوا تاکہ دینی حکم واضح کروں اس پر کیا ہوتا ہے اور اس لانتی کی جہلانہ کافرانہ بکواس رد کر دوں کچھ دلائل کر ساتھ طلباء کے میں آ جائیں اور پھر طلبا جب نچریوں کے جو مدرسے ہیں جامعہ نیمیا کی طرح ان کے ساتھ تھا اور طلبا میں سے کسی کے ساتھ اگر کلام کرنے کا موقع پائیں تو بصیرت کے ساتھ کر ساتھ پہلے دینی ہی حکم ہوں دینی حکم و شریعت مطالعہ کا بل جمع جمع قطعی یقینی حکم یہ ہے کہ نعرہ لگانے والے اور وہ تقریر کرنے والے, بات والے خوش راضی ہونے والے اس بات پر وہ سارے اسلام س قارج ہو گئے یہ التظام کفر ہے لزوم کفر نہیں ہے یہ التظام کفر ہے چاند وزو کے ساتھ ایک, ایک وجہ یہ ہے, ہے اس تقریر کی ایک وجہ یہ جی ہے کہ دولت و سراہتن التظام قرآن و حدیث کا نام لے کر شریعت کا نام لے کر افضل بتایا گیا اور قرآن و حدیث سے شریعت سے پوری کائنات میں سے ہے سوائے سجید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اختلاف ہو گیا باقی کسی چیز کو افضل کہنے والا کافر ہے اور اس میں بھی اتفاق ہوئے کہ سید اللہ صلی اللہ وسلم ایک اللہ تعالی کی کلام صفت ہے اس سے افضل کہنے والا اس کے برابر, برابر کہنے والا بھی آپ علیہ وسلم کو کافر ہو جائے گا ایک ہے قرآن مجید جو چھپا, مجید بھی چھپا بھی ہوا, بھی ہوا یعنی یہ صرف نقش, نقش, نقش لکھے ناقش ناقش ہوئے اور کاغذ مبارک نہیں یہ تو خدا کی مخلوق ہے اس نے بنایا ہے سیاہی اس کی بنی ہوئی ہے بندہ بنا ہوا ہے لکھنے والا بنا ہوا ہے جو نقش نالے اس کی مخلوق ہے جو کاغذ ہے اس کی مخلوق ہے بندہ اس کی مخلوق ہے مخلوق جو ہے وہ مخلوق ساری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفضل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے وہ صفت کلام کے برابر بھی کوئی سمجھنے والا کافر ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دولت جیسے ایک آپ کی نظر میں دولت جیسے بیکار چیز جو ہے ہاں جی اس کو برابر برا کہنا پھر افضل کہ افضل کہنے والا مسلمان ہو جتنا ممکن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے صاف یہ مفہوم آئے گا کہ جتنا اہل دولت کیونکہ جب دولت افضل ہو جائے گی جن کے پاس ہوگی وہ بھی افضل ہو جائے گا لہذا کارون جیسے کافر علیہ السلام اور سید الیا سے افضل ہو جائے گئے ان لینگی کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں تھی ان کے پاس دولت ان کے پاس ام تھا ان کے پاس دولت تھی تو کون افضل بن گئے تو کافروں کو نبیوں کے برابر سمجھنے والا کیا عام مومنوں کے برابر سمجھنے والا کافر ہے نبیوں سے افضل کا نظر کی بات بات پھر ایک طرف ہزار نوٹ پڑا ہوا ہے ایک طرف اللہ کا قرآن ہے جو کہتا ہے دولت افضل ہے قرآن سے اس نے کس کو افضل کہا ہزار کے نوٹ کروڑ ہو گیا برپری بارہ ان کے موجود کثیر ہیں ان کے گئے رہا مسئلہ دلائے کہ افضل کون پہلے تو یہ جو جنہوں نے یہ مضمون دیا تھا یہ عنوان دیا تھا ان کو یہ موضوع دیا تھا کہ اس موضوع پر تو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہو جائے کافی یہ ایسے جی ہے جیسے جی جی مر... کسی کو موضوع دینا یار, جی جی یار پلڑکے ہو تیاری جی کر کے جی جی آؤ یار, جی یار, یار ابو افضل ہے یہ نبی پاک باز یہ موضوع دینے والا پاک باز کا بچہ یہ موضوع دینے ہے اس کا مطلب ہے جب یہ موضوع دے رہے ہو تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی فضیلت ہے اور وہ حضور, حضور, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے سلام مقابلے اور برابر, برابر, مرن برابر مرن مرن آنے آنے آنے میں آنے کا ہے لیکن اب ہم نے تلاش کرنا لا ہے کون افضل یہ موجود ہے یہ وہی بات ہے کہ مسٹر جنا ہے اور اشور اکرم ہے اور فلان ہے جیسے سکول میں سوال آتے ہیں بتاؤ ان میں سے کون افضل ہے یہ سوال کرنے والا واجب القتل ہے اسلام سے خارے جو ہے آگے جواب آپ ڈھونڈنے کرنے کے بعد پھر جس نے ایسے موضوع کو پکڑا اور باہر ساخی کر دی اور اس موضوع کو قابل باہر سمجھا وہ بھی ہو جائے گا قابل اور سنو میں کیا کہہ خالی اس موضوع کو قابل بہت سے سمجھنا موومنٹ کا یہ حق رہتا ہے کہ بینک دو بینک اگر ایک آدمی موجود رہتا ہے بتاؤ سو دیجیے کیا رفتہ ہے یہ رسوم دینے والا کافی لینے والا کافر ہے تکلے کی رنڈی نہ بول چولہ نبیاں قرانت برابر یا اس کا نوٹے چکلے کی رنڈی نہ بول قرآن مجید پیش, پیش کروں آدی مبارکہ پیش کروں عقلی دلائل پیش کروں دنیا مسلم بھی ہو کر گزرے اور کوئی جزوی جزوی جزوی جزوی حکمت ان کے پاس تھی جس طرح کے یونانی تھے ان کے پاس حکمت تھی جس بھی حکمت جو ہے وہ سکتی ہے کیونکہ یہ کمال نہیں ہوتا کمال پلی حکمت کا ہوتا ہے اور وہ صرف اور اس وجہ سے حکمت جو ہے جانوروں میں بھی اللہ کا حیران یہ دیکھو یہ بونڈ ہے بھونڈ ہے یہ بھیڑ یہ اپنا بھیڑ جو ہے چلکا بناتے ہیں کتنا حکمت کے ساتھ بناتے ہیں شہد کی بکی ہے اس کے اندر کتنی دانائی اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے یہ چیونٹی ہے اس کے اندر کتنا دان یہ حکمت اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے ارے بات دیکھو یہ میں کون سی یہ شہد کی مکھی ہے اس کے بیان کرو پورا موضوع ہے یہ چونچی جو ہے اس کی حکمت دیکھو ایک عام موٹی سی بات ہے یہ ایک مدت یعنی سال میں کچھ مہینے یہ اپنا دانا اناج جو ہے وہ اور خوراک جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے بلوں میں اور فلاخہ میں یہ محفوظ کرتے ہیں لیکن دیکھو اس کی تانائی کی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تفسیر روح فلم شریف وغیرہ وغیرہ کتابوں کے اندر کہ یہ چنچی جو ہے نا یہ دانا جب لے جاتے ہیں گردم کا دانا گردم کا دانا جب یہ لے جاتے ہیں اپنے خوراک کے اندر تو درمیان کاٹ کے رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے چھ مہینے کھانا ہوتا ہے نا چھ مہینے کا خرچ محفوظ کرتے ہیں سردیوں میں یہ چھپ جاتے ہیں اپنی گرمیوں میں خوراک اکٹھی کرتے ہیں اور سردیوں میں کھا کھا ایسا ہے نا یہ ہمارا علی اللہ خان جس علاقے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر بھی اسی طرح ہے وہ سردیوں میں آرام سے بیٹھتے کھاتے ہیں اور گرمیوں میں جمع کرتے ہیں سمجھ لیا اب ادھر کرنے وہ کر رہے ہیں اور ادھر وہ چوٹیاں کر رہی ہیں وہ چپڑا جمع کرتی ہیں پھر وہاں اندر درمیان سے جانے کو کاٹ دیتے ہیں کیوں کاٹ دیتے ہیں کہ کہیں پڑا پڑا اگ نہ جائے دو زبانٹاٹ لیا اگنا پے کیونکہ دے کنکے پہنڈے وغیرہ تو آدمی اگر اگ جائے گا تو تو کھا ہمارے کھانے کے قابل نہیں رہے گا لہٰذا درجان سے کاٹ لیتی ہیں بتاؤ یہ حکمت ان میں ہے یا نہیں لیکن اگر اگر کوئی کہے کہ واہ بھئی واہ یہ جی اور ٹوٹ جو ہے یہ تو انسانوں سے افضل ہے تو کتی دا بچہ کھڑا ہونا وہ پاگل گڑا وہ جی بنا چھا سیل تیار کر لیتے ہیں والے بھی جنہوں نے پرکاروں کے ساتھ پڑا ہر شہر پورے اندازے کے ساتھ جناب اندازے پورے کے ساتھ جناب بناتے ہیں تیار کرتے ہیں سامنے وغیرہ جو مرضی تیار کر یہ شہد کی مکھی کے ساتھ کا چھتا نہیں تیار کر سکتے بھیڑوں کے چھچے کے ساتھ کا چھتا تیار نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی ایک ہوتی ہے کلی گلی فضیلت جو ہے وہ اور ہے جزوی فضیلت اور ہے سدھی کے اکبر پاک کو کلی فضیلت ہے جب بات ہوگی جب کہا جائے کہا جائے گا سرفی کے اگر بدل ہے جب پوچھا جائے گا ارے بھائی یہ بتاؤ گواہی کے اندر سب سے افضل کون ہے کہا جائے گا حضرت خدما بل ارے بھائی کیوں کہ حضرت خدرما ایک کی گواہی دو برابر ہے اور حضرت سرفی دی ایک کی گواہی ایک برابر ہے ادھر نبی باغ نے حضرت فلحمت کو یہ مقام دیا تھا وہ جزوی فضیلت ہے ارے بھائی جو جزوی فضیلت ہے اس میں بتانا پڑتا ہے کس چیز میں اور جو کلی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کس چیز میں سب چیز مثال طور سمجھانے کے لیے جب کہا جائے گا لاہور میں جتنے سو رہے ہیں ان میں افضل کون ہے <Luis> سب کہیں گے داتا لیا جی ارے بھائی یہ زور اور تکڑا ادھر لاہور کا کون سویا ہوا ہے کہیں گے چارا پہلوان اب جو فدو کا بچہ ہوگا کہ جارے پہلوان کے جس کی صاف اور بناوٹ اور کو دوا سامنے واقع ہے وہ داطالی ہری میریری اور سب سے افضل ہے لہذا جب پوچھا جائے آئے آئے آئے آئے ارے لاہور میں سونے والوں میں کون افضل ہے وہ جارہ وہ کتے کا بچہ پاگل ادھر تو کہنا پڑے گا کہ وہ ایک چیز میں آگے اور جب کہو گے ویسے افضل پگل کا آلہ کہوں گا تو خود چارے سے چیچو وہ کہے گا وہ کہ اور کلی فضیلت میں یہی فر پڑتا ہے کلی فضیلت جس چیز میں کس کس چیز, چیز, چیز, چیز, چیز, چیز, چیز, چیز میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جزوی فضیلت کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ کلا چیز میں سمجھ نہیں آ رہی اب آپ دیکھو آپ سے پوچھا جائے یار جس کی بتاؤ اس وقت تمہارے اندر افضل کون ہے سب سے کم کہو گے دراصل اگر, اگر تم, تم سے یہ جی پوچھا جو جا جائے جایا جایا کہ, کہ یار تمہارے اندر لکھنا بہت لکھنے میں کون آنا ہے تم کسی طالب علم کا نام لو گے جو لکھنے میں سب سے آگے آتا ہے سب کی صفائی اتنا لکھنے میں نہیں ہے جتنا اس کی ہے وہ کلی فضیلت ہے فضیلت ہے سمجھ آ رہی نبیوں میں سات سات سال کا ارے بغیر بات کون پیدا ہوئے یہ جزوی فضیلت کلی فضیلت کے منافع نہیں ہوئی اگر کسی میں جزوی پائی جاتی ہے تو کلی فضیلت والے کے مقابلے میں نہیں سکے جب ہم کہیں گے پوچھیں گے پوچھیں گے جب پوچھیں گے آپ کو افضل کہنا پڑے گا جو افضل ہے اب ادھر وہ ان کا جو مقابلہ ہو رہا تھا جہیمیا کے اندر وہ ہو رہا تھا کلی فضیلت کا کیونکہ انہوں یہ نہیں رکھا تھا کہ کس چیز میں افسل دولت نہیں علم انہوں نے کہا نہیں یہ بتاؤ علم افضل ہے یا دولت مال ہوا وہ کلی فضیلت کے موضوع دیا گیا اب سمجھ آ گئی اور کت کا بچہ وہ پاگل کا بچہ جس نے بیان کیا اور جو پاگل کے بچے ہر ہمارا جو دینے والے تھے اور سننے والے ان گیرکوں نے دلیل پیش کی اس بہن نے مینار پاکستان پر چڑھنے کی بہن دعوی دعوا ہے دلیل گر ہے بہن چوتھ کیسے ہوگا وہ خود کے بچے سارے باتوں بیٹھے ہوئے تھے بہن چوتھ وہاں پر پھر کہتے ہیں یہ گالی نکالتا جب تو تم سید صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے کارون اور حامان اور شبدات اور چکلے کے کنجر کو افضل کہہ رہے ہو جب تم نے دولت کو افضل کہا بہن چوس تم ان کنجروں کو رسولوں سے افضل کہہ سکتے ہو ہم تمہارے اوپر لانا ڈال کر تمہیں گالی نہیں دے سکتے کہا گالیاں نے تو کیا دے درود درد ہے اب ایک بات قرآن رکھتا ہوں مجید کی فرما دیجئے کیا علم والے اور بیل برابر ہیں اور بیل دولت رکھتا جو کچھ رکھتے ہو سب آ جب اللہ تارا فرما رہا ہے کہ بیل اور علم والے برابر نہیں جب علم والے ہو بیل, بیل, بیل, بیل برابر, برابر نہیں ہے تو بیل, بیل چاہے دولت, دولت, دولت والے ہوں چاہے جو بھی, بھی حسن حصل والے ہوں جمال والے ہوں جو, جو, جو بھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ بالکل اتنا قد کچھ نہیں تھا بیٹھے ہوئے آدمی کے برابر آپ کھڑے ہوتے ہوئے لگتے تھے عبد اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن سے جن ہماری فقہ خانفی جو ہے اس کا اکثر حصہ حاصل ہوا شروع رضی اللہ تعالی قد شریف اتنا ہے بڑے بڑے قد والے رہ گئے علم ان کے پاس ہے صحابیت کی دولت ان کے پاس ہے لے گئے شام نیلت لے گئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیل والے برابر نہیں ہے اور وہ کتے کہہ رہے ہیں کہ بیل افضل ہے منکر ہو گیا قرآن کے اور سنو حدیث مبارک قرآن حدیث مبارک حدیث باغ میں آ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا علماء باغ لمبے جائے ان لولا الْعُلَمَاءَ لمبے آئے وَلَا درہمن فرمایا کے کتوں سے پوچھ یہ بتاؤ بیال علیہ السلام کی وراثت مال ہوتی بھی ہے مال ہوتا بھی ہے ان کی وراثت مال ہوتا ہے نبیوں, نبیوں کا, کا جو ترکا ہوتا ہے وہ تو سب سب کا ہوتا ہے نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے صرف ایل کون سا شریعت ایل میں شریت ایل میں شریعت تو مارے پاٹ یہ وراثت ہوتا ہے جب, جب, جب نبیوں کی وراثت سے ہی علم ہے تو کپتی کا بچہ کی وراثت ہے دولت قارون اور ہمان شداد کی ہے بلکہ اور مومنوں کی بھی ہوتی ہے لیکن نبیوں کی سمجھ نہیں تو حرام جب تم نے کہا کہ دولت تو تم نے کافروں کی وراثت کو نبیوں کی وراثت پر فضیلت لی سمجھ نہیں آیا پھر اگلی بات اگلی بات اکلی دلال ان سے پوچھو یہ بتاؤ انسان کو دولت نہیں ہے یا دولت نے علم چلو شریعت علم کو ایک طرف ان کے علم کی بات جو سائنس دانوں کو پاس ہوتا ہے ان سے پوچھو رام یہ بتاؤ سائنس دانوں کو پہلے علم آتا ہے تو پھر دولت آتی ہے یا پہلے دولت آتی ہے اور پھر ان کے پاس وہ علم آتا ہے جس سے دولت آتا ہے پہلے علم ہوتا ہے پھر وہ سونا چاندی اور یہ جو گاڑیاں جو سامان دنیا کا ہے یہ انہوں نے علم سے بنوایا تو کشتی کا بچہ معلوم اور دولت تو وہی ہے یہ دنیا کا ان کا جو شیطانی علم ہے اس کی بات کرنا شریعت تو شریعت سمجھ نہیں آئی رہا بچڑا اس نے منار پاکستان کی جو بات باقی جامعہ جہنیت کے علماء جو ہیں ان کی غایت اور کہا منار پاکستان کی چوٹی پر بیٹھ کر اور اپنی تشریف شریف کو اس کے اوپر پڑا اس وجہ سے ان کے نزدیک یہی ایک آخری کام رہ گیا تھا جو مثال میں پیش کر کے انہوں نے فضیلت میں سابت کر کے اور نعرہ کہ مینارے پاکستان پر چڑھنا پڑے تو حدیث سے چڑھے گا قرآن سے چڑھے گا میں کفر کا پتوا نہیں دے سکتا تھا اگر یہ آ کر ظاہر نہ کرتے جب انہوں نے قرآن و حدیث پڑھنے کا کہا کرایہ وغیرہ سب کا مطلب ہے ان کے اندر کی بات ظاہر ہو گئی اور بینچو اسلام میں اب سمجھ آئی لیکن اب سنو بغیر یہ بتا سکول ملا رہا ہے پاکستان پر نہ کوئی حضور کا ایسا عاشق اور غلام کھڑا ہو جو رسول اللہ کا فرمان کی قدر جانتا ہے اس کو کہا جائے اوپر جانا چاہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں حدیث سناتا ہوں وہ کہہ گیا سارا آپ کو پیارے پاکستان جاتا ہے وہ بہن گرام ایک ایک حدیث سفر کر کر اچھا اچھا کہہ بات یہ ہے حرام اس کی زیادہ ہے لیکن آگے پہچاننے والا اچھا بتاؤ ہیرے کی قدر زیادہ ہے یا پیسے کی ہیرے کی قدر زیادہ ہے یا ہزار روپے کی اب ہیرے کی قیمت ہیرے کی قدر زیادہ ہے ادھر ہزار ہے ادھر ہیرہ ہے اگر ایک شخص ہیرے کو جان جانا چاہیے بکالشہور کوتے پتا گل کھوتے دیا کی پتا جا میں کہ کوتوں کو کیا پتا یہ مینارے پاکستان پر جب چڑھے ہیں ایسے سوتے تو واقعی ان کے پاس جب جا کر آدمی کہے حضرت اوپر چڑھنا چاہتا ہوں حدیث سنا دو وہ کہہ کہہ نہیں اگر اس کو کہہ دو میں تیری ماں پر چڑھنا چاہتا ہوں ہزار روپئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی نیان پائی نے وہ ہر ہوتے سنڈے لگ جاتی پائی جتر رکھے نے وہ ہر مدرسے بنایا لال سمجھ نہیں آئی اچھا کچھ ہوئے صدقے جاؤں امام مالک آئے مولا کا فرمان بھی ہے مولا علی سرکار کا مولا علی کا فرمان بھی ہے امام مالک کا بھی ہے بلکہ کے حکیم جو ہوئے ہیں نا جز حکمت والے ان کے بھی قول ہیں وہ کہتے ہیں علم مال سے افضل اس وجہ سے ہے کہ علم والوں کی مال والوں پر حکومت ہوتی ہے نہیںالوالچ جالچ نے علم لاننا پہنتا تین خیا نہیں آتی میں کدھر ویکن دے مال تیرے کول لوگی بن کے آگے ہو گیا سوبے پرواہنے لوڈ ہے میری گل اچھا یہ دسو چکر والے کلر جمال اگر اگر بند کرتے چکر کیوں جی اچھا یہ خدمت بتھیری آن کی لوڑ ہے بڑی ہے نا میں اس واس سے آپ کانٹرویوشن تک کرے گل نہیں پہنچنی جنہوں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا یہ خبیص منظر آئنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی ساری کاروائی کو سنا مولانا محمد اشرف صاحب جو شیخوں پورا تھے جنہوں نے اپنا تعارف پہلے کروایا میں تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا کہ کہیں اس خ... غلط, غلط, غلط غلطی میں نہ رہنا آ! کہ پتہ نہیں میرا ہمارا استاد جاتی کرتا ہے پتہ نہیں یار کیوں ایسے چڑھائی کر دیتا ہے مولویوں پر بار اب اس عدیش بات کو بھی سامنے رکھو کہ علماء اولما سرو من پاتا ارے کرشن سوا کا کہتا ہوں دکاندار صاحب ہما وقت میں لگا چکر کے کنجر سے پوچھ جیت کا خروشوشن کر رہا ہے وہ بھی کہے گا صاحب لیکن غلام بہن تو کیا کہہ رہا ہے آپ میرے آقا کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو وشکار شریف کے اندر موجود ہے مولا علی راوی ہے جس کے کہ آپ نے فرمایا علماء جو من دا دیش سمائے آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں گا کہ فرمایا وقت بتایا وقت کے لوگ بتائے ان کے امال بتائے بتانے کے بعد فرمایا ان لوگوں کے علماء باؤ آسمان کے نیچے بسنے والے تمام لوگوں سے بربر ہوں گے چکلے کے کنجروں سے بتر ہوں گے یہود سے بتر ہوں گے نکارا سے بتر ہوں گے کتریوں سے بت ہوں گے یا گیتوں سے بت پڑوں گے چوروں سے بتپر ہوں گے ڈکیٹوں سے بتروں گے گے رشوت خوروں سے متبروں گے سب سے گے پاک ہے جو نہیں مانے گا بھائی مانوں گا اور دلیل ہی ان دلائل جو میں oh, اس فرمان اے اے اے عالی شان, شان کی تصدیق, تصدیق اور تائید میں پیش کرتا ہوں ان میں سے ایک دلیل یہ جو ابھی آپ نے یہ ساری سردرسٹ جس کی سنی جامعہ جلیا یہ دلیل ہے کہ واقعی ٹکٹ کے بچے ملا جو ہیں یہ پتھر بھر پھر کے ہیں آسمان کے نیچے بسنے والے تمام لوگوں سے کہ جو بات پکڑے کا کنجر کے منہ سے نہیں نکلتی وہ مولوی بڑے فخر سے اور میں کشمیر کہتا ہوں یہ حال حال جامعہ جہینیا کا نہیں یہ جتنا, جتنا حکومتی حکومت سرکاری ملا ہیں ان کے مدارس ہیں یہ تنظیم المدارس والے وفاق المدارس والے جو کتے کے بچے محض دنیا حکومتوں اور یورپ والوں سے حاصل کرنے کے لیے سرمایہ داروں سے حاصل کرنے کے لیے نصاب کفر کے پڑھا رہے ہیں اور جناب پھر ان لائنوں نے ان لائنوں نے جی وہ اپنے مدرسے کے حساب کو ان کے بیم اے کے برابر کر رکھا ہے یہ اسی سلسلے میں کری ہے اور یہ تمام ادارے میں لانا تھا اور کتے کے بچے وہ ظاہر کرے نہ کرے کوئی ظاہر کر دیتے ہیں کوئی اندر چھپائے بیٹھے ہیں نظریہ سب کا ایک ہے کہ دولت افضل ہے لہذا یہ حاصل کر لو تو تم سب کچھ ہو اگر نہیں ملی تو تم کچھ بھی نہیں ہو یہ سارے کا یہی سمجھ آ گیا تمہارا بیڑا گھر کیوں نہ, نہ ہو Africa جب, جب تم ان کے پاس پڑھو گے تمہارا گھر آئے گا تمہارے جیسے میرے پاس کچھ خبیز پڑتے تھے تو ادھر ادھر مدارس میں چلے گئے وہ ایمان جہاں ہو وہاں پر وہ کیا آئے گا بھائی ہے فلم پر جس فلم نے یہ سوچ پیدا کر دی کہ دولت افضل ہے علم کوئی نہیں ہے دولت بھی سب کچھ ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے کھولو تو اچھا ہے چکلا دولت سمجھ نہیں اللہ تعالیت کے فضل سے جوڑے تو سلسلہ ناچیز ناچیز کے نا نا پا نا نا نا نا نا نا پاس पार پڑھنے کے بعد گھر میں بندہ بیٹھ جائے نہیں پڑھتا تو گھر میں بیٹھ جائے کسی مدد پر اگر کوئی Allahumma <laughs> inni as'aluka وہ جڑے یہودیاں واسطے نہیں بولتے تو مسلمانوں سلسلہ شہد کے سب دماغ امام آلو مقام انتاج تقریر ہے بندہ اثر نوکرن برادر محمد عثمائی صاحب جڑا خطاج دل ہی جافی yes, فائدہ پہنچا yes, ورنہ اللہ آئے گا بوٹا منفا یا مدد جا فائدہ نہ سامنے بیان گل بڑی بڑا خیرنا یہ کام انداز رہی اس انداز کا نتیجہ سامع کی نکل رہا ہے یہ اثر کی پہن Put it up.